وہ اف اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں وہ زکر ہوں اللہ عفیم اور اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ملائقہ ہے جو کرنبیر کی مریض یہ جو ملائقہ کا رحول ہے ہر آن ہوتا ہے ہر وقت ہو سکتا ہے اور یہ اب بھی ہو سکتا ہے اب بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے کہ آغاز میں کرنے اس کے راستے پر آگے بڑھنے کی تو یہ جو غیر مرئی امداد ہے فرشتوں کی یہ ہمیں حاصل ہوگی کستقول العلمین علیکفیقوم انیمن رب و کم بے صلاس علا فل ملائے کا جبکہ اے نبی آپ کہہ رہے تھے اگلے ایمان سے ان کی ہمت اور ڈھارت بنانے کے لیے کہ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ بات کفایت نہیں کرتی کہ مدد کرے آپ کا آپ, کی, آپ کا رب مدد کرے آپ کی آپ کا رب تین ہزار فرشتوں سے کہ جو منزلین نازل کیے جائیں یہ اس میں مقبول ہے جنہیں نازر کیا جائے آسمان سے بلا اب یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کی توسیع اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اضافہ فرما کر بلا کیوں نہیں ہے <تصفح> نبی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تین ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دیں تو کیا تمہارا پھر بھی جو ہے تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا لیکن بلا ان تصویروں میں کیوں نہیں اگر تم صبر کی روش اختیار کرو اور تقوا کی روش اختیار کرو دیکھیں وہی آج دوبارہ تازہ کرنی ہے جو سوریہ عالمران جس پر ختم ہوگی چل کر یہ سوریہ عمران ہی کا وقت ہے تقریباً جو اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں یا یو الزین عامر و سابے رو اور آپ ان و اگر تم یہ دو شرطیں پوری کرو گے سبر اس کا تمہیں ثبوت دینا ہوگا تقوی یہ روش تم اختیار کرنی ہوگا. ان تصویر و تب تک وہ یا, یا, یا تو منفور ہی اور اگر وہ آج دھمکے تم پر فوری طور پر حملہ آور ہو جائیں اچانک حملہ آور ہو جائے فوری طور پر آ جائے تمہارا دشمن تمہارا غنیم یمددکم ربکم کم رب کم بے خم فتح آلہف مل ملائے تو مدد کرے گا تمہاری تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے کہ جو مصودین ہوں گے جو اپنے اپنے نشان لگائے ہوئے ہوں گے یہ جو ہے اس میں ایک علم جیسے ہوتے ہیں یا اپنے نشان ہوتے ہیں ہر لشکر جو ہوتا ہے وہ اپنے ایک عالم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے ہر دستہ جو ہے اس کا اپنا کچھ سٹینڈرڈ ہے مسمین وہ نشان لیے ہوئے ہوں گے اور پانچ ہزار اس میں ہے در حقیقت ایک لفظ کے جس کے حوالے سے ان حضرات کو بہت تقلیت حاصل ہوئی ہے مفسرین کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قزم بدل کے موقع پر ہوا ہے اس لیے کہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پر ایک یہ افواہ اڑ گئی تھی این جنگ سے کچھ دیر پہلے بلکہ جبکہ مسلمانوں کو ایک حد تک پتہ حاصل ہو چکی تھی کہ قرز بن فہر جو ہے وہ آ رہا تھا کورز جا بن جابر فہری وہ بہت بڑی جو ہے کفار کے لیے کمک لے کر چلا رہا اس سے ایک دم مسلمانوں کے حضمے بدل میں کچھ ان کو پریشانی لاحق ہوئی تھی تو اس پر یہ الفاظ جو ہے آئے تھے کہ پانچ ہزار فرشتے جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اگر تم صبر اور تقوا کا مظاہرہ کرو گے تو پانچ ہزار فرشتے نازی کر دیے جائیں گے اور چونکہ پھر وہ معاملہ نہیں ہوا لہذا یہ چونکہ مشروط بات تھی تو پانچ ہزار فرشتوں کے انوپ جو ہے وہ بل فیل نہیں ہوا اس کے حوالے سے بہت سے مفسرین جو ہے ان آیات کو غزوہ بدر کے ساتھ مطالعے قرار دیتے ہیں لیکن یہ کہ اسی کو امام راضی نے ایک برکھ دلیل کے طور پر بھی استعمال کیا ہے کہ وہ امیاتوں کو منفور بھاگا اگر وہ آ جائیں تم پر آ دھمکے تم پر یہ معاملہ بدر میں ہوا ہی نہیں بدر میں تو مسلمان چل کر گئے تھے بدر سے جو مدینے سے نکل کر گئے تھے اور جو بھی ان کا ارادہ تھا وہ قافلے پر حملہ کرنے کا قریش کے آنے کا اس وقت نہ کوئی, کوئی آسار تھے نہ کوئی خبر تھی جبکہ یہاں جو قدمہ اہم پہ ہوا ہے کہ وہ چل کر آئے تو گویا کہ ان الفاظ ہی سے ایک دلیل ادھر بھی آج آ رہی ہے اور یہ وہ ہے کہ جس سے نتیجہ نکلتا ہے جو میں ارض کر چکا ہوں کہ میرا ذاتی رجحان اسی طرف ہے اس لیے کہ آپ اور سباق ہے میرے پاس جو دلیل ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ جب وہ بات سورہ الفال میں غزبۂ بدر سے متعلق جو ہے وہ بات آ چکی پوری وضاحت کے ساتھ آ چکی اب اس کا یہاں پر اتنی تفصیل کے ساتھ دوہرایا جانا جو ہے وہ کچھ یعنی مناسب معلوم نہیں ہوتا ولہ عالم لیکن میں بھی آخری بات تو وہی وہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو امام غازی نے کہی ہے ولہ عالم کہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے دو میں سے کون سی بات زیادہ کمی ہے بہرحال مایا بلا ان تصبر و تتک و وما کم فورا من عند الله کم بخبین یہ آیت جو ہے تقریباً دو معمولی سے فرقوں کے ساتھ بائنگ ہی وہی ہے جو سوریہ انفال میں بھی آ چکی ہے وہاں یہ تھا و الله جاللہ بشرا ول تطمئین بیہی یہاں فرمایا میں ماں جانا ہوں ماہ ہوں اللہ بشرا نقم نقم کا اضافہ ہو گیا بنے تکم عنا قلوب وقم میں بعد میں آیا ہے وہاں دہی پہلے آ گیا تھا <تصفيق> محمد نثر و اللہ بلند اللہ العزید الحکیم اور وہاں تھا محمد نسر و اللہ بلند ان اللہ انہ عزید الحکیم یہ بہت ہی معمولی ورنہ وہی آیت ہے اور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ یہ بات کہ پانچ ہزار فرشتے بھیجے جائیں یہ بات کہ تین ہزار فرشتے نازل کیے جائیں یہ بات کہ ایک ہزار فرشتے نازل کیے جائیں یہ بھی ہے مسلمانوں تمہارے ذہن تمہاری سوچ سے زیادہ مطابقت کے لیے ہے جو ہم نے اختیار کیا ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہماری طرف سے تو ایک لفظ کل بھی کافی ہمیں کسی بھی ذریعے اور کسی بھی وسیلے کی کوئی احتیاج نہیں کوئی اسباب ہمیں درکار نہیں ہوتے اپنے کسی فیصلے کی تنقید کے لیے لہذا ہمارے لیے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان میٹیریل ان لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی انسانی احساسات ہیں ہم جن پیمانوں میں سوچنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ہمارا جو عام طور پر فریم آف ریفرنس ہے اس کے حوالے سے زیادہ اطمینان جو ہے جس طریقے سے ہو سکتا تھا وہی اللہ نے اختیار کیا لیکن اس کو یہ مطلب ہر دن نہ سمجھے اس کا کہ یہ صرف باقی بات تھی حقیقت نزول نہیں ہوا باقن رضول ہوا ہے مطابق صحابہ کے وہ واقعات میں بیان کر چکا ہوں گز میں مدد کے سمندی تو ان کا تجربہ ہے انہوں نے کوڑوں کی آوازیں سنی کہ جیسے کوئی کوڑا فور سے جو ہے مارا جبکہ دماغ نے والا کو دکھائی دے میرا تو یہ بلفیل ہوا ہے فرشتوں کا نزول ہوا اس میں کسی شک و سننے کی گنجائش نہ سمجھیے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ سر سید احمد خاں مرحوم سے جو ایک خاص ہمارے یہاں مرکب فکر شروع ہوا تھا اس کی, اس, کی اس, کی اس کی رائے کے مطابق تو فرشتوں کا کوئی شاہب تشخص وجود ہی نہیں ہے. کوئی پرسونیفائڈ ایگزٹینس نہیں ہے. بلکہ یہ صرف ڈیفرنٹ فورسز آف دی نیچر کے نام نیچر کے نام ہے جو رکھ دیے گئے ہیں ورنہ وہ کوئی شخصیت نہیں ہے ان کا کوئی تشخص نہیں ہے اور باغ اللہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور اس کا جو سب سے بڑی اس کی زد پڑتی ہے وہ حقیقتیں وہیں پر پڑتی ہے پھر جبرائیل علیہ السلاط وسلام جو فرشتے ہیں جو وہی لے کر آئے ہیں ان کا ذکر اس اہتمام سے قرآن میں ہوا ہے صورت النجم میں اور صورت الطقیر میں ان کی مدح بیان ہوئی ہے ان کے جو اوساف عالیہ ہیں ان کا بیان ہوا ہے فبویت ثابت کی گئی ہے حضور نے اپنی ناکھوں سے دو مرتبہ انہیں دیکھا ہے ورق الراہ نزرتر ان کا سر رقیب تو یہ ساری بحث جو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے اس پہلو سے وہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے جس کا شعر بھی میں نے آپ کو بارہ سنایا ہے کہ جبریل امی قرآبہ پیغام نمی خاہم خما گفتار معشو کش قرآرانے کے منظارہ گویا کہ اللہ رسول کے مابین سے حضرت جبریل علیہ السلام کا جو ہے انہوں نے اس واسطے کو ختم کر دیا مجھے جبریل کے زبانی آیا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے میں تو سمجھتا ہوں جو قرآن میرے پاس ہے یہ کل کا کل میرے محبوب کی کا کلام ہے اور یہ ذو معنی ہے یہ بات ذو معنیین ہے دو معنی ہے اس کے محبوب حضور بھی ہو سکتے تو گویا کہ یہ حضور کا اپنا ذاتی کلام ہے اور محبوب اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ بلزین عامن ارشد محمد اللہ ہما گستاار معشو قسط کے بندارم ببرائیل کا قائم معذ اللہ سما معذ اللہ سُمَّ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ فرشتوں کا نزول ہوا ہے بل ہوا ہے لیکن یہ شکل اللہ نے اس لیے اختیار کی تاکہ مسلمانوں میں جب یہ خوشخبری دی جائے کہ ہزار فرشتے آ رہے ہیں ہزار فرشتے آ رہے ہیں تو اس سے تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو جائے تمہارا اپنا جو فریب آف ریفرنس ہے تم جن پیمانوں سے عادی ہو چکے ہوتے ہو اس کے حوالے سے تمہیں تشفی اور تسکین حاصل ہو جائے یکمن نزین کا فن اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ اللہ تعالی ایک بازو کاٹ ڈالے کافروں کا ان کی قوت کا ایک بازو ٹوٹ جائے آؤ یقہ ہوں یا انہیں خائی بخاصل کر دے فیل تیمو اور پھر وہ لوٹے بہت ہی خائب و خاصر ہو کر ناکام حسرت کے ساتھ یہ معاملہ دونوں جگہ ہوا ہے بدن میں بھی ہوا ہے اور موجزانہ طور پر یہ پھر عہد میں بھی ہوا ہے حالانکہ بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے یہ یعنی بات جو ہے عام طور پر سمجھنے سے لوگ قاصر رہ گئے کہ کیوں اس وقت پھر قریش جو ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی وہ فتح انہیں حاصل ہوئی تھی وقتی طور پر اسے اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے موزانہ طور پر یہ بات ہوئی ہے اس وقت جو ہے یہ بات جو ہے ابو سفیان کے دل میں اللہ نے ڈال دی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ پر چڑھ گئے تھے بلندی پر تھے کہ اب اگر ہم ان کا پوچھا کرتے ہیں اور جاتے ہیں تعاقب کے اندر پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو نقصان بہت شدید ہو جائے لہا. اوپر سے پتھراؤ ہوگا وہ اپنی بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے اور ہم کمزور پوزیشن میں ہیں بہرحال یہ بات جو ہے اس کے دن میں آگے ورنہ خالد ابن ولید جو بعد میں سیف الدین سیوف اللہ بنے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ مصرف تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلق کریں اور پہاڑ پر چڑھیں اور اب جو بھی ان کے نزدیک کو فتنہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو اب اس فتنے کو ختم کرتے ہی واپس جائیں لیکن یہ انہیں جانا پڑا اور بالکل کوئی بھی کوئی کامیابی جس کو کہا جائے انہیں حاصل نہیں اب یہ واقعہ جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجموع ہوئے ہیں آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون آلود ہوا ہے آپ کے یہ نچلے دانتوں میں سے جو سامنے کے چار دانت ہوتے ہیں ان میں سے ایک دانت شہید ہوا ہے پھر آپ کی پیشانی پر زخم لگا ہے اور یہ جو ہڈی آگے کو نکلی ہوتی ہے آنکھ کے اوپر اس پر تلوار کمار پڑا ہے اور خون کی دو کڑیاں جو ہے آپ کے نقصان مبارک کی ہڈی میں گھس گئی اس طریقے سے وہ پیبست ہوئی ہے کہ پھر ایک صحابی نے ان کو نکالنے کے لیے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی تو ان کے دانت نکل گئے پھر جب وہ کڑیاں نکلی ہیں تو جو خون کا فوارہ چھوٹا ہے پورا چہرہ مبارک خون آلود ہوا خون سے لگا گیا اور اتنا خون گیا ہے کہ پھر آپر مشی تاری ہوئی اس وقت یہ روایت ہے کہ جب آپ کچھ ہوش میں آئے ہیں اس وشی کی کیفیت سے جب آپ ہوش میں آئے ہیں تو آپ کے زمانے مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے دم اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا بلکہ اس کے بعد یہ بھی آتا روایات میں کہ بعض لوگوں کا نام دے لے کر بھی آپ نے بددا کیا اس پر ایک گرفت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مقام رفیع سے یہ بات فروتر ہے آج اچھے ظاہر بات ہے کہ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں جس طرح کا بھی ان کا اقدام ہوا ہے جو انہوں نے کچوکے لگائے ہیں جس طرح کے زخم اہل ایمان کو لگے ہیں تو بدوا کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام جو ہے بہت بند ہے اس انداز میں یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن خاص طور پر کیونکہ الفاظ یہ نکل گئے تھے کیسا اللہ قوم ایک ہے کہ کوئی دعا یا بد دعا کی کیفیت ہو لیکن یہ کہ اللہ کیسے معاف کرے گا یا اللہ تعالی کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جس نے کہ اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا خون سے رنگ دیا یہ بات کچھ ایسی تھی کہ جس کے اندر بظاہر ہو یا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اللہ کا اپنا فیصلہ اللہ کا اپنا اختیار یہ جو ہے اس پر کچھ درد پڑ رہی ہے نوٹ کر لیجیے کہ یہ مختلف لمحات ہوتے ہیں اس میں مختلف کیفیات سے انسان گزرتا ہے اور یہ سیرت متحرہ علیہ صاحب صلاحط کے اس قسم کے واقعات اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ ایسے ہی واقعات کے حوالے سے حضور کی بشریت نمایاں ہو کر سامنے آتی جو کہ شرک کا بہت بڑا سدباغ کرنے والا معاملہ ہے جو اقسام شرک کے موضوع پر میری تقاریر ہیں ان میں میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ یہ موجتا ہے کہ اس امت کو جو بھی محبت جو عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے اور ہے اس کا سوا حصہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ جو نسارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا لیکن الحمدللہ للہ الحمدللہ ایسی کوئی گستاخی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں اور یہ جو تضاد ہے یا یہ جو کنٹراسٹ ہے اس اعتبار سے اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ حضور کے ایک حکومت نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نسبت ہوگی حضرت علی میں اور محمد رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر یا علی مدد کا نعرہ لگتا ہے میدان میں لیکن یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی یا محمد مدد کا نعرہ نہیں لگا مسجدوں میں لکھنے کو یا محمد جو ہے اپنی مسجد کو علیحدہ جو ہے نمایاں کر لینے کے لیے وہ ایک جو الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں لیکن نعرہ نہیں بنتا یہ کیوں ہوا اس لیے کہ حضور کی بشریت کو نہ صرف یہ کہ قرآن نے بہت نمایاں کیا بار بار بیان کیا بولنما بشرم اسلوہ نما الاحو تم الاحواہ لیکن اس کے علاوہ خود حضور نے اتنی احتیاط برتی کہ کہیں بھی ذرا شائبہ پیدا ہونے لگے کہ حضور کو کہیں بریکٹ کر دیا گیا اللہ کے ساتھ تو آپ فوراً ٹوک دیتے تھے روکتے تھے جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی صحابی میں زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ ہوں ما شیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں فورا آپ نے ٹوک دیا آج جانتا نہیں للہ کیا تم نے مجھے اللہ کا مقابل بنا دیا مشیت تو صرف اس کی ہے فیصلہ اس کا ہے میرے ہاتھوں تو اختیار نہیں جیسے کہ وہ آئےت مبارکہ جو ہے ان کا اللہ تحبیم محبت کا ولاق ان اللہ یہ شاع این ابھی آپ کی اختیار میں نہیں ہے ابھی اس کو چاہے ہدایت دے دیں گے تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اس کو چاہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک طرف وہ معاملہ ہے تو ایک طرف یہ تھی اس وقت وہ جو کیفیت تھی شدت کے اندر یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو گئے چونکہ آپ کا مقام جو ہے اس سے بہت بلند ہے لہذا گرفت ہوئی ہے اس پر کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ حضور کے لیے لفظ گناہ بھی آ جاتا ہے فس تفریح زبدی اپنے گناہ کی طلب ترقی استفاد کی حضور خود فرماتے سفر لَا سبرین برہ کر سی کو لے جاؤں لیکن حضور کے گناہ کو کئی اپنے گناہ پر تیاست نہ کر بیٹھے وہ تو یوں سمجھیے کہ جو حضور قلم کی جو شدت ہوتی ہے حضوری کی جو شدت ہوتی ہے اس میں ذرا سی کمی ہوتی تھی تو حضور اسی کو فرماتے تھے کہ کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی حجاب سا آ جاتا ہے یعنی وہ شدت حضوری جو ہے اس کی تھوڑی سی کمی جو ہے اسے آپ نے تعبیر کر دیا ہے پردے سے اور حجاب سے کہاں ہمارے حجابات کہاں وہ معاملہ کہ نسبت خاک را بہان پاک کار پاکا را قیاس برخ بکر اپنے اوپر آس مت کرنا کس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجیے کہ بہرحال یہ صورت اس وقت ہوئی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ٹوک دیا گیا لئے ص کا بل نمبر اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں کس کو ہدایت ملے کس کو نہ ملے اس کا فیصلہ کرنے والے آپ نہیں یہ فیصلہ ہمارا ہے اور یتوبا اڑے ہی اور یوازمان. اللہ کا اختیار ہے وہ چاہے گا تو ان پر شبت فرمائے گا ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا اپنی رحمت کے ساتھ یتوبا اڑے اس لیے کہ پھر انہیں توبہ کی توفیق ہو جائے گی یہ روڈ کیجیے اچھی طرح توبہ کی توفیق ہوتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے تو گویا کہ اللہ چاہے گا تو عنایت فرمائے گا اللہ کی عنایت ہوگی وہ توبہ کریں گے رجوع کریں گے حق کی طرف آ جائیں گے یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عنایت نہ فرمائے وہ شفقت نہ فرمائے اور یورزیبہ ہوں فن اور انہیں عذاب دے اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم دے جاتیاں انہوں نے کی ہیں مشرق وہ ہیں جس طرح چڑھائی کر کر کے آ رہے ہیں جس طرح سے کہ حق کا جو ہے راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت جو ہے وہ سرف کر دی ہے تو اس اعتبار سے ان کے ظالم ہونے میں تو کسی شکوش ہونے کی گنجائش ہے ہی نہیں عذاب کے وہ مستحق ہو چکے ہیں لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا وہ اختیار مطلق تک اپنی جگہ ہے اللہ چاہے گا تو ان ہدایت دے دے گا اللہ چاہے گا انہیں توبہ کی توحفی قطع فرما دے گا یہ بالکل وہی ہے یتوبہ علیہ کئی مرتبہ یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ جب یہ بندوں کے لیے لفظ آتا ہے تو تابا کے بعد الہ آئے گا تو وہ علّہ قبطن رسوخا جب اللہ کی طرف یہ لفظ آتا ہے اللہ کے بارے میں تو تابع علا. اس اللہ کہ اللہ کا مقام بلند ہے اللہ کسی پر کسی کی جانب وتوجہ ہوتا ہے اللہ وجو فرماتا ہے اور یہ دو طرفہ عمل ہے بندے نے رخ موڑ لیا اللہ نے بھی رخ موڑ لیا اپنی عنایت اپنی شفقت اپنی توجہات سے اس بندے کو محروم کر دیا بندہ دوبارہ رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے پلٹتا ہے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شفقتوں کے ساتھ اپنی ہدایتوں کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے یہ گویا کہ بائی لیٹرل فینومینا جو ہے میں نے بارہا بیان کیے ہیں کہ بندے اور رب کے مابین یہ دو طرفہ تعلقات ہیں بائی لیٹرل ریلیشن سے ان تنسراللہ انسر کو وہی تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا فسکرون یا تم مجھے یاد رکھو میں یاد رکھتی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں. بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اپنے بندے کو بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس کا ذکر اس سے کہیں بہتر محفل میں کرتا ہوں بلائے مقربین کی محفل میں خدا خود میرے محفل بود اندر لا مقام رو محمد شم محفل بود شم جائے کہ مضبوط تو بہرحال یوب آ بندہ چاہے گا تو قبول فرما گا تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجیے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جو چرکا لگا ہے مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں لگا انہوں نے ہی جب دیکھا کہ وہ درہ جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے مسلمان اس کو چھوڑ گئے ہیں دو تین مرتبہ انہوں نے پہلے اٹمپٹ کی تھی لیکن جو پچاس تین انداز حدور نے مقرر کر دیے تھے وہاں پر ان کی تینوں کی وہ کی تابنا لا کر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا لیکن جب وہاں پر جب فتح ایک درجے میں حاصل ہو گئی اور اس وقت جو ہے پینتیس مسلمانوں کی طرف سے حکم عدولی ہوئی وہ اس درے کو خالی چھوڑ کر چلے گئے ان کی وہ کابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ اب خالی ہے اور وہاں سے پھر انہوں نے آ کر دوبارہ جو حملہ کیا ہے اور فتح شکست میں بدل گئی ہے آردی طور پر وہی خالی نبی تھے کہ جو اس وقت مصیب تھے اب اس رفیان کو مجبور کر رہے تھے کہ چڑھو پہاڑ کے اوپر بھی اور اس وقت جو ہے اس ختنے کو ختم کر کے ہی ہم واپس جائیں گے لیکن وہی قادم وزیر ہیں جو بعد میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے خود حضور سے انہیں خطاب دلوایا ہے خالد الصف السلّہ یہ اللہ کے معاملات ہیں بعض حضرات آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ ایک تعویر کرنے کی کوشش کی ہے تباہ یہ تاریخی اور جو بھی روایات ہیں سیرت کی ان سب سے قطع نظر کر کے ایک تعویر یہ کی ہے کہ اصل میں جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہ اس پہلو سے کہ آپ کو صدمہ ہوا تھا کہ میری یہ قوم مکے کے لوگ بہرحال میری قوم تو ہے یہ کیوں اس غلط نبش کے اوپر جو ہے اصرار کر رہے ہیں کیوں نہیں یہ ایمان لے آتے اس صدمے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جی جوئی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ صلی اللہ کا بالم نے دل اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تو آپ ہم سا کیوں پر پریشان ہوتی ہیں لا اللہ کا باخبر رف سکال یقین مومنین یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اللہ چاہے گا انہیں توبہ کی توفیق قطع فرما دے گا اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت مشرق ہے ظالم ہے کافر ایک یہ تعبیل بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ کہ واقع جو سیرت کی کتابیں ہیں روایات ہیں ان میں جس تباتر کے ساتھ اس کا پس منظر یہ بیان ہوا ہے اس میں خام خواہ اس قسم کی تعبیر کی کوئی ضرورت میرے نزدیک موجود نہیں ہے ولی اللہ واتا فلم آخری آیت گویا کہ اس جگہ پر بحث مکمل ہو رہی ہے یہ قرآن کا عام مصنوع ہے ایک بحث مکمل ہوتی ہے پھر ایسی کوئی جامع آیت آتی ہے اللہ ہی کا اختیار میں ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ شہج و آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہر و زمین میں ہے جفسر و میشا من یشا وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ وفور ہے اور رحیم ہے بارک اللہ لی ولقل ترقرآدیم و نفا علی ویا تو بل آیا تملو کی